شہید ڈاٹ کام شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر اس کی مخلوق اور وہ یا میرے بات تو وہی اہل کتاب کے ساتھ چلی آ رہی یہود و سارا کے ساتھ یہ لکھ لو جی ان نہ کافروں کی دوستی سے روکا گیا ہے انا جو انالا تلگا ان موالا تلغفا آج کل یہود و نسارہ اسی کوشش میں ہیں کہ قرآن کے ترجمے نہ پڑھائے جائیں سکولوں کے اندر بھی نہ پڑھائے جائیں اور ہمارے جو پڑھائے جاتے ہیں نا اس کے بھی بڑے خلاف ہیں کہتا ہے قرآن داش سکھاتا ہے وہ خبیص کیا کہتے ہیں قرآن یہی سکھاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یاری رکھو خدا رسول کے دشمنوں کے ساتھ یاری نہ لکھو یہ ان کو پسند نہیں ہے بار بار آتا ہے نا اللہ جو ان بالعطل کپار ہے یا اللہ جو ان بوالعطل کپار اے ایمان والو نہ بناؤ تم دلی دوست بتانا کا منع اصل بتانا کس کو کہتے ہیں میری طرف دیکھو یہ میرا قمیص ہے نا قمیض کا اوپر والا حصہ نا کیا نیچے والا حصہ اس کو بتانا کہتے ہیں جو سینے کے ساتھ لگاؤ تو جو دلی دوست ہوتا ہے وہ سینے سے لگاتے ہو اس کو یا نہیں یہی ہے نہ بناؤ تم دلی دوست غیروں کو من دون کم کم نے کا کرو اپنے غیروں کو نہ بناؤ تم دلی دوست اپنے غیروں کو لا یالونکم خبالا اس کا حاشہ لکھو بیان بیان برائے ماکبال دعوی کیا گیا, گیا ہے جی کہ اپنے غیروں کو دلی دوست نہ بناؤ اب اس کی علتیں بیان ہو رہی ہیں کیوں نہ بناؤ لا یالو نہ کم قبالہ نمبر ایک نمبر ایک لا یالو اس کے بعد قوم سے پہلے لا مقدر ہے خبالا سے پہلے فی مقدر ہے منصوبہ خافص لا لکم فی خبالن نئی کوتا ہی کریں گے واسطے تمہارے بیچ فساد کے تم ان کے ساتھ یاری لگا رہے ہو وہ مفصد ہیں یہود کیا ہیں مفسد ہیں تمہارے اندر فساد برپا کرتے ہیں لا یالونکم خبالا کا کمن کیا کرو گے لا و نہ لا کم نئی قبا کوتا ہی کریں گے واسطے تمہارے بیچ فساد کے یہود و سارا تمہارے اندر فساد برپا کریں گے میں ایک شعر یاد کر رہا ہوں اکبر الہ آبادی کا اکبر الہ آبادی سنتے ہو نہ بڑے شاعر گزرے وہ فرماتے ہیں بچتے رہو ان کی چالاکیوں سے اکبر یہود ن سارا بچتے رہو ان کی چالاکیوں سے اکبر تم کیا ہو خدا کے تین ٹکڑے کر دے بچتے رہو ان کی چالاکیوں سے اخبار تم کیا ہو خدا کے تین ٹکڑے کر دیں جنہوں نے خدا کے تین ٹکڑے کیے ہیں میں بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور خدا کے تین ٹکڑے نہیں کیے انہوں نے نسارا کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا تین ہے باپ رو پھر ان پہ سوال ہوتا ہے کہ جب تین مانتے ہو تو نہ رہی تو جواب دیتے ہیں تین کا ایک ایک کے تین یعنی ایک کے ہم نے تین ٹکڑے کر دیے پھر تین ٹکڑے کا مجموعہ کیا ایک بنا تو خدا کے ٹکڑے کیے یا نہیں کہتے ہیں ایک کے تین تین کا ایک جو خدا کے ٹکڑے کر رہے ہیں تمہارے نہیں کریں گے اکبر نے بڑی اچھی بات کی ہے علت نمبر ایک لکھی ہے چاہتے ہیں وہ اس بات کو کہ آنی تم تم مشقت میں پڑے رہو وہ چاہتے ہیں اس بات کو کہ تم مشقت میں پڑے رہو آپس میں لڑتے رہو. قد رہو تل من افواہ نمبر تین تحقیق ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے نہیں وہ داڑھی والوں کو دہشت گرد کہتے ہیں یا نہیں جی داشت گرد ہی کہتے ہیں میرے ایک دوست تھے مخدوم تھے بڑے دنیا دار دوست میرے جان پہچان تھی وہ پوت ہو گئے اللہ ان کی بخش کروائے اچھے تھے ان کا بھائی میرا دوست نہیں ہے تو ایک جگہ ان کا بھائی کھڑا ہوا تھا بلکہ کے پچاروں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا وہی وہ مخدوم تھا تو میرے بیٹے نے کہا ساجد نے ابو آپ آب کے دوست کا وہ بھائی ہے مل لیں تو اچھا ہے وہ تازہ صدمہ تھا میں نے کہا میں ملوں اب جو جو میں قریب ہوتا تھا جو جو ایسے کرتا تھا ایسے کرتا تھا کہ داڑی والا آ رہا ہے پتہ نہیں داحش کر دو پھر میں نے جا کے ان سے تعارف کرایا میں فلاں ہوں سرحدیں بنی ہوئی نا داڑھی سے نہیں پوچھیں گے والا آئے گا تو اس سے پھر پوچھا رہا یہ ہارتے اللہ معافی دے تو ہے یا نہیں نا? دینداروں سے بغض ظاہر تاکہ ظاہر ہو چکا ہے بوزوں کے منہوں سے دوسنی نمبر تین وما تخفی صدور اکبر یہ تو بغض ظاہر ہوا لیکن ان کے دلوں کے اندر جو دشمنی ہے نا تمہارے مطابق وہ اس سے بھی بڑھ کے ہاں اس سے بڑھ کے اور جو چھپاتے ہیں سینے ان کے وہ بہت بڑی چیز ہے تاکہ واضح کیا ہم نے واسطے تمہارے علامات یاد کے نیچے لکھو علامات علامات اداوت ان کی اداوت کی علامت بیان کی ہم نے واسطے تمہارے علامات ادعوت. اگر ہو تم جانتے ہاں انتم اولائے یہ نمبر کتنی آئی لت خبردار تم یہی محبت رکھتے ہو ان کے ساتھ اور وہ نہیں محبت رکھتے تمہارے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 سارے اسی سی اپنا کام نکال کے مارتے رہتے ہیں کہاں تمہارے ساتھ محبت ہے خبردار تم یہی لوگ محبت رکھتے ہو ان کے ساتھ اور نئی محبت رکھتے ہو تمہارے ساتھ وہ تو مینو نا بل کتاب کل رہی اللہ تمبر کتنی ہے جی پانچ اور ایمان لاتے ہو تم ساری کتابوں کے ساتھ لیکن وہ ایمان لاتے ہیں جی وہ نہیں ایمان لاتے یہ ای پانچ نمبر لکھا ہے نا لقو کم اضالۂ شبو شبو ہوتا ہے کہ وہ تو یار ہمارے پاس آتے ہیں آمنا کہتے ہیں کرمائے نفاق سے کہتے ہیں یہ آمنا جو کہتے ہیں کس سے کہتے ہیں نفاق مناف کرتا ہے اضا شبو اور جب ملتے ہیں تم کو کہتے ہیں آمنا کیونکہ منافق بھی اکثر یہود سے تھے بعض خلو اور جب علیحدہ ہوتے ہیں چپاتے ہیں تمہارے اوپر انگلوں کو بوجھا کے اس کے نہ مرجو آپ اسے ان اللہ علیم صدود. وہ پانچ آ گئے تھے نا اب چھٹا ان تم سس کم ہسن تم تسو علت نمبر چھ حسد علت نمبر چھ حسد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 میری آنکھوں نے جہاں دیکھی تھی قرآن کی بہار سنت نبوی پہ قائم تے جہاں لے لو نہ اسلامی حکومت تھی ان کو پسند نہ آئی اگر پہنچے تم کو بھرائی تو بری لگتی ہے ان کو یہ چھٹی لت حسد ہے نا وین تو سیف کم سیاتن یا الاۃ نمبر 7 اور اگر پہنچے تم کو کوئی تکلیف تو خوشیاں مناتے ہیں ساتھ اس کے ہاں و ان تصبروا وتتقولوا لا یذروکم قیدهم شیا تسلی المؤمنین تسلی المؤمنین بھی لکھو اور جہاد میں کامیابی کے لیے دو شرٹوں کا بیان صبر وتقوا جہاد میں کامیابی کے لیے دو شرکوں کا بیان اور تسلی مومنی ان تصبر و نمبر ایک نمبر کتنی دو اور اگر صبر کرتے رہ تم تقوی اختیار کرتے رہ تم تو نہ نقصان دے گا تم کو فریب ان کا کچھ بھی ان کی فریب کاری کوئی نقصان نہیں دے گی سیے کہ اللہ تعالی ساتھ تو اس کے کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے وائز غداوت امین آل دونوں شرطوں کا پہلا نمونہ دو شرطیں کون سی ہیں جی ان تسبروا تتو یہ رابط میں بیان کر رہا ہوں دونوں شرطوں کا پہلا نمونہ اس میں صبر و تکوا سے کام نہ لیا گیا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 سن دو ہجری کے اندر رمضان شریف کی سترہ تاریخ تھی ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو کافروں دو کو شکست تو ہوئی یا نہیں غزبائے بادر کے اندر تو ایک سال مکمل گزرا سن تین ہجری تھی اور شوال کے اندر آگئے کافر ایک دوسرے کو اکٹھا گیا کہنے لگے یار بدر کا بدلہ لینا چاہیے مسلمانوں سے اور چندے کی آپس کے اندر جو قافلہ تھا ابو سفیان لایا تھا نا ملک شام اس قافلے کا سارا نفع اس کے اندر داخل کر دیا تو تین ہزار کا لشکر آیا ابو سفیان ان کا سپاہ سالار تھا کتنی تھے جی تین ہزار آئے جنگ کرنے کے لیے عہد کے قریب انہوں نے ڈیرا لگایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سے مشورہ لیا حضرت کا خیال یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں اتفاق سے عبداللہ بن ابئی کا خیال بھی یہی ہو گیا اور سلم کا لیکن باقی نوجوان کہنے لگے وہاں جا کے لڑیں تو کثرت ان کی طرف تھی حضرت نے ان کی بات مان لی کہ چلو وہاں جا کے لڑتے ہیں نبیِ کریم صلی اللہ علیہ نے تیاری کی ایک ہزار کا لشکر لے گئے لیکن عبداللہ بن اوبئی جو تھا منافع ابئی ماں وہ تین سو آدمی کو واپس لے آیا اس کے قبیلے حضرت کے جو تھے نا وہ سردار تھا اس قبیلے کا کوئی منافع کوئی کمزور مسلمان تین سو کو واپس لایا تو باقی کتنے بچے سات سو دو اور قبیلے تھے ان کے اندر بھی تھوڑا سا ایسے زوف پیدا ہوا بنی حادثہ بنی سلمہ میں لکھاتا ہوں لیکن اللہ نے کرم فرمایا پھر وہ مستقل مزاج ہو گئے ان کا زوف ختم ہو گیا حضرت سات سو آدمی کو لے گئے غزوہ عہد کے لیے وہاں مورچے بنائے ان کے لیے اور مورچے بھی تھے اور جو لشکر تھا مسلمانوں کا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 نہیں ہے خدا کی قدرت لڑائی شروع ہو گئی مسلمان خال بھاگ ہے حت کہ وہ بھاگنے لگے ابو سفیان کا گرو مشرقین کا بھاگنے لگے ان کی عورتیں بھی بھاگنے لگیں اتنے میں وہ جو پچاس آدمی تھے نا مقرر درے کے اوپر وہ نیچے اترے کہ ہم مال غنیمت حاصل کریں اب تو بھاگ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن جبائر نے ان کو سمجھایا اے نیچے نہ اترو حضرت نے فرمایا تھا چاہے ہم شکست کھائیں پتہ یا ہوا وہ کہنے یار اب تو فتح ہو گئی ہے چلیں تو پچاس میں سے باقی سب نیچے آ گئے سیف حضرت عبداللہ بن جبائر کے ساتھ گیارہ آدمی رہے یہ بار میں آپ تھے ہاں خالد بن بلی اس وقت کافر تھا وہ بڑا سپاہ سالار تو ان کا چالان تھا اس نے جب دیکھا اس درے سے نیچے آدمی آ گئے تھوڑے رہ گئے ہیں تو پچھلی طرف سے پھر کے کیا کر دیا اس نے حملہ کر دیا وہ غریب بھی شہید ہوئے اور पीछे پیچھے سے اس نے حملہ کیا ان کو مارنے کے بعد مسلمان پریشان ہو گئے آگے جو لشکر بھاگ رہا تھا ان کو اشارہ کیا انہوں نے وہ بھی پیچھے واپس آ گئے مشرے مسلمان کس میں آ گئے درمیان شکست ہو گئی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 تو اود کے اندر شکاست کیوں وہی پتا کے بعد کہ صبر و تقبہ سے کام نہیں لیا گیا وہ حضور کی بے فرمائی نہ کر دی جو بقرار تھے مورچے کے اوپر عبداللہ بن جبیر کے ساتھ ان سے صبر نہ ہو سکا تقبہ نہ ہو سکا دیکھو جی اور جب صبح کو چلے آپ من آہلے کا اپنے آل سے عہد کی طرح تو بب المومنین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 درمیان میں غزبۂ بدر کا بیان کر دیا غزبۂ بدر میں صبر و تقوا سے کام لیا گیا یا نہیں لیا گیا والد مل بدر دونوں شرطوں کا دوسرا نمونہ دونوں شرطوں کا دوسرا نمونہ اس میں صبر و تقوا سے کام لیا گیا اور البتہ کی امداد کی تمہاری اللہ نے بدر کے مقام پہ بان تم اللہ اس حال میں کہ تم قلیل تھے عزیلّہ بونے قلیل تو وہاں تکوا تھا تمہارا تو آپ بھی ڈرتے رہو فتق اللہ ڈرتے رہو اللہ تعالی سے تاکہ تم شکر گزار بنو کہ اللہ نے ہماری مدد کی اس پہ شکر کرو استقول لمبو میں تفصیل نصرت اللہ نے کیسے کی نسرت تفصیل نصرت جب کہتے تھے آپ مومنین کو کیا ہرگز کافی نہیں تم کو یہ کہ مدد کرے تمہاری رب تمہارا سات تین ہزار فرشتوں کے جو کہ اتارے میرے عزیز مقام پاد میں مسلمان کتنے تھے تین سو تیرہ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 جو فرشتے بھیجے وہ کافروں سے تین گنا تھے وہ ایک ہزار فرشتے کتنی تین ہزار پھر وہ مشہور ہو گیا غزوہ بدر کے موقع پہ کہ ایک کافر تھا قرض بن جابر محاربی بھی اس کے متعلق مشہور ہو گیا کہ وہ اپنی قوم کا لشکر لا رہا ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے قرض بن جابر کافر تھا تو مسلمان گھبرا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ آ گئے تو پھر میں پانچ ہزار فرشتے بھیجوں گا کتنی لیکن وہ قرض بن جابر نہیں آیا تھا اب یہاں دو قول ہیں مفسرین کے ایک قول تو یہ ہے کہ وہ قرض جابر کی وجہ سے تھا قرض بن جابر کی وجہ سے کتنی پانچ ہزار جب وہ نہیں آیا تو فرشتے ہی پانچ ہزار نہیں ہیں تین ہزار ہے اور باب و سرین کہتے ہیں پانچ ہزار ہے واللہ علم و دیکھو جی جب کہتے تھے آپ مومنین کو کہ ہرگز نی کافی تم کو یہ کہ مدد کرے تمہاری رب تمہارا سار تین ہزار فرشتوں کے جو اتارے جائیں گے بلا کیوں نہیں ان تصبر و تطتا اب صبر تقوا ہے یا نہیں وہی اگر صبری تقویٰ افطار کیا اور آ گئے تمہارے پاس من فور ہے اسی جوش سے کون آ گئے قرز بن جابر کا لشکر اسی جوش سے آ تو مدد کرے گا تمہاری رب تمہارا ساتھ پانچ ہزار فرشتوں کے جو کہ نشاندار ہوں گے وہ پانچ ہزار فرشتوں کا نشان یہ کہ ان کا امامہ سفید ہوگا پگڑی کیا ہوگی سفید اور اس کا شملہ پیچھے ہوگا اسی طرح ہی ہے وما اللہ اور نہیں کیا اس امداد کو اللہ تعالیٰ نے مگر خوشخبری واسطے تمہارے امداد بل کی حکمت نمبر ایک امداد بل کی حکمت نمبر ایک بھائی اصل حقیقی ناصر کون ہے اللہ تعالیٰ ہے نا حقیقی ناصر کون ہے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 ایک اور نہیں کیا اس انداد کو اللہ تعالی نے مگر خوشخبری واسطے تمہارے نمبر ایک اور تاکہ موتمین دل تمہارے ساتھ اس کے حکمت نمبر دو بمن دس رو حال نئی حقیقی نسرت مگر اللہ کی طرف سے جو غالب ہیں حکمت والے ہیں تو امداد بلائے ملائکہ کے کتنی حکمت آ گئی دو ٹھیک ہے نا اب آگے یکارا فن حکمت غلبہ وہ امداد بالملائکہ کی حکمت تھی اب کس کی حکمت ہے حکمت ہے غلبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غالب فرمایا میدان بدر کے کی اندر کیوں تاکہ ستر کافروں کو مار دے کتنے کافرن بھرے ستر کافروں کو کاٹ کے رکھ دے کاٹ کے اور باقی دوسروں کو ذریع کرے ستر کیا ہوئے گرفتار تو کافوں کا زور ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا لکھو جی حکمت غلبہ لے یق تھا کہ جار مجرور متعلق کس کے ہے والا قد نا سرک ملا اللہ نے تمہاری مدد کی کیوں تاکہ کتا کر دے کاٹ ڈالے ایک جماعت کو کافوں سے کاٹ ڈالے قدر کرے او یک بیتا ہوم یا زلیل کرے ان کو زريل کو اس کو کیا گیا ارے دوسروں کو کیا گیا اس قضیہ کو کہتے ہیں یات الخل كيا کہتے ہیں یعنی جدا ہونا منع ہے جمع ہو سکتے ہیں کیسے جمع ہوئے کہ ستر مارے گئے ستر كيا ہوئے زريل ہوئے تو جمع تو ہوئے نا؟ ہے نا مان يت القل ہوا ہے قزيا مان يت الجماع نہيں يا زريل كريں ان کو پس پھر جائیں ناکام لئے صلا کا مینال عمر شائے اتنے تک میرے عزیز کس کا بیان تھا غزبۂ بھدر کا اب حضبۂ عہد اہد بائے عہد با کیا ایسا لے کرو غزب عہد کا یادہ اب غزب عہد کا یادہ ہو رہا ہے دی. درمیان میں غزبہ بدر تھا اب حضب عہد کا یادہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضور کا خیال ہوا کہ ابو سفیان وغیرہ کے لیے میں کیا کروں بد دعا کروں اور حضرت حمزہ شہید ہوئے آپ کو تکلیف بھی ستر آدمی مارے گئے لیکن حضور عالم الغائب تو نہیں تھے عالم الغائب کون اللہ اللہ کی حکمت یہ تقاضا کرتی تھی کہ میرے محبوب آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں ہم ان کو آپ کا غلام بناؤں گا میں ان کو آپ کا غلام بناؤں گا آپ کے جوتوں میں ڈالوں گا تو یہی چیز اچھی ہے نا حضرت تو علم غائب نہیں تھے نا اللہ تعالم الغائب ہے پر میں لئے صلاح کا مینال شاعر نہیں واسطے تیرے ان کے معاملے سے کوئی اختیار شاعر ان کا منالی کوئی اختیار یہ لئے سا کا اس مؤخر ہے نہیں واسطے تیرے ان کے معاملے سے کوئی اختیار او یتوب الحمان اللہ ان لئے تو منصوب ہے نا او بن ہے مگر یہ کہ مہربان ہو اللہ ان کے اوپر تو مہربان ہوئے یا نہیں ہوئے نا مسلمان ہو گئے او جو عزباؤ یا عذاب دے ان کو آخر دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی اور عذاب دینا کوئی ظلم نہیں ہے پرندہ ہم ظالمول کہ یہ ظالم ہے ان کو عذاب دینا عدل ہے وال اللہ معافی سما باپ معاف ال تو اللہ تعالیٰ سزا دیں تو دے سکتے ہیں کیونکہ اللہ مالک ہیں مالکیت باری طالہ واسطے اللہ کے جو کوئی آسمانوں میں زمین میں بخشتا ہے جس کو چاہتے عذاب دیتا ہے جس کو چاہتے اللّہ بول رہی تو ابو سفیان پہ اللہ نے کرم فرمایا مسلمان ہو گئے سکھ سالار بُن اسلام کے